الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا احسان چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ و کفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا و خاتم الانبیاء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسل نمبر انیس حروف عاملہ در ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ الوف سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ حروف عاملہ بتائیں گے آپ کو پھر اس کے بعد اس کی دو قسمیں کہ حروف عاملہ در اسم ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کہ وہ حروف جو عمل کر رہے ہیں اسما کے اندر وہ بیان کیے لیکن اب یہاں سے آگے وہ حروف عاملہ کا بیان ہے ان حروف عاملہ کا جو عمل کرتے ہیں کس میں در فعل مظاہرے یعنی افعال کے اندر ٹھیک ہے نا افعال کے اندر عمل کرنے والے حروف ان کا ذکر ہے یہاں سے آگے حروف عاملہ در فعل مظاہرے کے عمل کرنے والے حروف جو فعل مظاہرے کے اندر عمل کرتے ہیں فعل مظاہرے میں جو عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے ان کی کیا ہیں؟ دو قسمیں ہیں نمبر ایک ناصب نمبر ایک نمبر دو جازم نمبر ایک ناصب نمبر دو جازم یعنی دو قسم کے حروف ہیں جو مظاہرے میں عمل کرتے ہیں وہ کون سے ان میں سے ایک تو ناصب ہیں یعنی ایسے حروف ہیں جو مظاہرے کو کیا کر دیتے ہیں منصوب کر دیتے ہیں اس کو نس دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ حروف ہیں جو مظاہرے کو کیا کر دیتے ہیں جتنے ساکن کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لمحے لمح ہے لام امر ہے لائے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کیا کر دیتی ہیں فیل مظاہرے کو جزم دیتے ہیں ساکن کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو فیل مظارے کو کیا کر دیتے ہیں جیسے ان ہے حرف لن ہے کئی ہے ازن ہے ٹھیک ہے نا ہرف ان ہے وغیرہ ان و کئی ازن یہ حروف جو فیل کو کیا کر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں تو دو قسم کے حروف آپ کے سامنے ہیں کونصب نمبر دو جاضم ناصب کا مطلب کیا? ایسے غروف جو فیل مظاہرے کو نصب دینے والے ہیں جاضم کا مطلب ایسے غروف جو فیل مظاہرے کو کیا کر دینے والے ہیں جزم دینے والے ہیں, والے ہیں. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے ناصب اور جازم جی کہاں کھوئے ہوئے تم سب لوگ سمجھ آئی بات ہاں تو بتایا تھا نا پہلے بھی پہلے کب بتایا تھا مطلب اور شاید کے اندر بھی گزر چکے ہیں اور حروف جاضما بھی تو پڑھے نا اور یہ حروف جاضمہ نہیں پڑھے ایسے کہہ رہے جیسے نقص کی بات آ ہو جی ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک وائس کلیئر ہے وائس اچھا دیکھیو جی ناصب پہلی قسم کو بیان کر رہے ہیں حروف ناصبہ یہ ہیں کہتے ہیں کہ پہلے مزارے کو جو نصب دینے والے حروف ہیں وہ یہ ہیں کون سے جی شیر ذکر کیا ہوا ہے ان اگر آپ لوگوں میں سے کسی کتاب میں لکھا ہوا پھر گئے تو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے گئے ماشاء میری کتاب میں لکھا ان پھر گئے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ان پھر کئی اے کئی ہے کئی کاف یا زبر کئی اناسبہ کرتے ہیں منصوبہ مستقبل کو بے روئے بے شک اور شبہ یعنی بغیر کسی شک شبے کے یقینی طور پر یہ کیا کہتے ہیں نصب دیتے ہیں کس کو مستقبل کو یعنی فعل مزارے کو ٹھیک ہے جی اللہ اکبر کبیرہ پھر کبیر انزن ہیں یہ حروف ناصب کرتے ہیں منصوبہ مستقبل کو بیر ہوئے رہا یہ چار حرف ہیں جی ان ہے دوسرے نمبر پہ لن ہے تیسرے نمبر پہ کئی ہے کئی کافیاض پر کئی اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ کیا ہے اذن، یہ چار حروف ہیں ان کے بعد ہمیشہ ہوگا منسوب ہوگا ان کی مثالیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں مثالوں میں ان پھر دوسرے نمبر پہ لن تیسرے نمبر پہ کئی ان کی مثالیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد فائدہ فائدے پہ آ جائیں جی پہنچ کے فائدے تک جی جناب میرے ساتھ چلیں گے تو کتاب چلے گی ویسے نہیں فائدہ ان چھے حروف کے بعد ان چھ حروف کے بعد ان, جو ہے ان, ان, ان چھے حروف کے بعد کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے یہ جو ہم ہمارے ان پڑھے ہیں نا ان سب سے پہلے والے میں ان ان کا یہ جو ان ہے ان ورنہ تو یہ کتاب کے اندر یہ نہیں جہاں پر بھی آپ تو آپ کو ان لکھا ہوا ملے گا لیکن کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ان ہے یہ لکھا ہوا نہیں نظر آتا لیکن یہ مقدر ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ ایسے حروف خاص قسم کے کہ ان کے بعد ان مقدر مانے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یعنی اس ان مقدرہ کی وجہ سے اس کا ماباد کیا ہوتا ہے منسوب ہوتا ہے اس کی مثال مثال میں آپ کو دے دوں ہتہ ایک لفظ ہے حتا کتاب کے اندر ہتھا لکھا ہوگا لیکن اس کے بعد جو فعل مظاہرے آیا ہوگا وہ منصور سکتے ہیں آپ دیکھیں آگے جیسے مثال ہے حتّا پر لکھا حتّا اب حتّا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اد خلا کو نصب کس نے دیا ہے سب ایسا تو نہیں ہے کہ مستقبل کو نصب دیتے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل چھ حروف ایسے ہیں چھ حروف ایسے ہیں ان کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے لہٰذا ان چھ عروف ان کے بعد اگر فیلے مستقبل ذکر ہوگا تو وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا اگر سوال کوئی کرے گا کہ یہ مستقبل منصوب کیوں ہے ہم کہیں گے کہ کی ان چھ عروف میں سے پہلے کوئی ایک ہر فاغ ہے کہ جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے گویا ان نظر تو نہیں آ رہا لیکن ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس وجہ سے ہم نے اس مدارے کو منصوب پڑھتے ہیں مستقبل کو منصوب پڑھتے ہیں تو وہ چھ ہم جن کے بعد کیا ہوگا آئی بات سمجھ میں زبانی تقریر آ سمجھ اب دیکھیے گا ذرا کتاب میں کہ وہ چھ عروف کون سا ہیں اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں فائدہ ان چھ حروف کے بعد تو رول نمبر چھ اگر آپ کے پاس شاید وہاں پر گئے لکھا ہوا تھا تو یہاں پر لکھا ہوا ان اُن لکھا ہوا ہوگا تو یہ ان نہیں ہے اس کو حمزہ سے بنا کر اس کے اوپر زبر ڈال دیجیے ان ان اس کو اگر آپ بریکٹ کے اندر بند کر دیں تو بشرط یہ کہ آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہو پی ڈی ایف نہ ہو کیونکہ پی ڈی ایف والے دیکھتے رہے وہیں پر ایڈ تو کر نہیں سکتے مزید کوئی چیز ان کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فیل مظارے کو نصب کرتا ہے <تصفيق> فیل مظارے کو نصب کرتا ہے نصب دیتا ہے نمبر ایک وہ چھ حروف وہ چھ حروف کہ جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے ان میں سے پہلا حرف حتہ بات کیا ہوتا ہے ہمیشہ سے ان مقدر ہوتا ہے جیسے مر تو اد خر الجب بلادا نے گزرا حتہ یہاں تک کہ اد خر میں داخل ہوا شہر میں اب دیکھو اد یہ یہ ہے کیوں منصوبہ اللہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے نمبر دو لام جہد یعنی لام جہد کے بعد جیسے وہ ہم پڑھتے ہیں نا ان ولم ولم, ما ولم و لام امر ٹھیک ہے نا تو یہ جہد یعنی کہ ان ولم و لمبا لام جہد جیسے ما کان اللہ ل... ما کان اللہ لیعذبهم. کہ نہیں ہے اللہ تعالی کہ لیے کہ ان کو عذاب دیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو یہ منصوبہ کس کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے اور اسلام کے بعد کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے نمبر تین او جو الا ان یا اللہ ان کے معنی میں ہو او کے بعد مقدر ہوتا ہے وہ او کون سا جو اللہ ان کے معنی میں ہو یہ لے اس بات کو کہ یا او ان بس آپ یوں کہہ دے کہ او کے بعد بھی ایک او ہوتا ہے اس کے بعد بھی کبھی کبھی ان مقدر ہوتا ہے وہ کس کی علامت کیا ہوگی جب بھی اگر کلام عرب کے اندر اگر آپ کو او لکھا ہوا ملے اور اس کے بعد کے مستقبل کا مستقبل کف سیغہ او فیل مزارع کا سیغہ ہو منصوب ہو تو آپ سمجھ لیجی کہ یہ وہی او ہے کہ جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تیاں پر بھی یہ یاد رکھیں کہ او کونسا والا جو ان یا اللہ ان کے معنی میں ہو کیا مطلب الا عن اللہ ان کے معنی میں مطلب انتہا کے لیے ان کے معنی میں ہوتا ہے؟ او, او ہے بس تو وہی سمجھیے گا کہ او کے بعد جہاں پر بھی پھیلے مستقبل ہوتا ہے وہ کیا ہوگا جی ہاں کہ وہ کیا ہوگا او ایسا ہوگا کہ جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس کی مثال جیسے ل کا او تونی حق میں آپ کے ساتھ چپکا رہوں گا جب تک کہ تم میرا حق ادا نہ کر دو اب دیکھو لل کا میں آپ کے ساتھ لگا رہوں گا چپکا رہوں گا یعنی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا ہمیشہ او تونی اب یہ او جو ہے الا ان اور اللہ ان کے معنی میں الا ان تو حقی یعنی یہاں تک کہ اس وقت تک یعنی انتہا کے لیا تھا اس وقت تک میں آپ کے ساتھ چمٹا رہوں گا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ مسلسل رہا کروں گا ان تو تم میرا حق ادا نہ کر دو اس وقت تک تو یہ جو او ہے الا ان کے معنی میں ہے اور کیا یہ الا ان کے معنی میں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ ہوئے کون سا کہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے المن کا پوری عبارت یوں ہے ٹھیک جی? ہے جی ہاکی آگے مقدر ہوتا ہے نمبر چار پہ آ جائیں جی. چھ اور ان مقدر ہوتا ہے چٹا کیا ہے واؤ صرف اور یہ اس واؤ کو کہتے ہیں جو چیز ماتو فلح پر داخل ہو اس واؤ کے متحول پر نہ ہو سکے عجیب بات رٹھا کیوں لگانا ہے بھائی ان ہے حرف ان پھر وہی بات سبحان اللہ چی حروف ان کے بعد ان مقدر ہوتے ہیں اب کے بعد ان مقدر ہوتا ہے بس اتنی بات سمجھ نہیں ہے اور کیا ہے جی واؤ صرف اور جو اس واؤ کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس وہ کے مدحول پر داخل نہ ہو سکے جیسا کہ ہوں و جو ہوتا ہے ورفیات جو ہوتا ہے اس کا جو مواد ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے, ماتوف ہوتا ہے قبول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معطوف آلے ہوتے ہیں کہ جس پر اس کا آتف ہوتا ہے ماتوف معتوف علیہ تو آپ سمجھ چکے ہیں نا جی ماتوف اور علیہ تو سمجھتے ہیں نا کہ جس پر اس کا جس پر اس کا سہارا جی ہاں تو پہلے گزر بھی چکا ہے عطف بیان اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں معتوف تو کہتے ہیں کہ واؤ صرف کو کہتے ہیں کہ جو چیز معاتوف علیہ پر داخل ہے وہ اس کے نہ ہو سکے اب جو چیز معتوف والے ہے یعنی وہ کا جو مابعد ہے اس کا جو آتف ہو رہا ہے جس کلام پر اس کلام میں جو چیز داخل ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پر داخل نہ ہو مثال کے طور پر اگر پہلے والا جملہ ہے وہ جملہ نہیں والا ہے کہ اس کے اندر لا اگر داخل ہے تو پھر اس لا کے تحت یہ والا جملہ داخل اگر پہلے میں اس بات ہے تو یہ کیا ہو نفی ہو اور پہلے والا اگر نفیت یہ کیا ہو اس بات یعنی اس کا مخالف ہو کہ جو چیز کیا ہو مدخول یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ماتوف عالے پر داخل ہے تو وہ ماتوف پر داخل نہ ہو مثال دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے شعر دیکھو عظیم مطلب کیا ہے شعر کا کہ لوگوں کو تم اس کام سے منع نہ کرو لوگوں کو تم اس کام سے منع نہ کرو جو تم خود کرتے ہو یعنی ایسے برے اعمال جو تم خود کرتے ہو ہوئے ہوتا ہے استشاعت کے طور پر ذکر کیسے ہی ہونا ہے ورنہ عربی کے اشعار آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اشعار کہتے کس کا ہیں عرب خیر چلیے جی ترجمہ کیا ہے یعنی مطلب اس شہر کا یہ ہے کہ جس جس برے فعل فعل سے سے اگر جو برا خود کرتے ہو تو لوگوں کو کیا نہ کرو اس فعل سے منع نہ کرو اس لیے کہ جب تم خود وہ کام کرتے ہو لوگوں کو منع کرو گے تو کل کو تم وہ خود وہ کام کر رہے ہوگے لوگ تمہیں کہیں گے اللہ یہ دیکھو ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو خود سے یہ کر رہے تو کہتے ہیں ہار اور من بڑی ہار ہوگی تو کہتے ہیں اب دیکھو ترجمہ کیا یہ نہیں جو برا کام تم خود کر رہے ہو تو لوگوں کو اس سے منع نہ کرو اگر تم ان کو منع کرو گے کل کو جب خود کر رہے ہو تو لوگ تمہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کی کیا ہے یہ دیکھو ہمیں تو منع کر رہے اور خود کر رہے ہیں ہاں جی دیکھو لا تنہا لوکنگ لن لوگوں کو مخلوق کو منع نہ کرو آ, نہیں کیا کہتے اس کو ہوں لا تنہا تم منع نہ کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شعر پڑھ رہے تھے ہم لا تنہا ان عن... لوگوں کو منع نہ کرو ایسے کام سے و تاطیا کہ جس کے وہ کام تم خود کر رہے ہو و تاطیہ کہ تم خود وہ کام کرتے ہو آر علی کا بڑی شرمندگی کی بات ہے ہارون علی بڑی شرمندگی کی بات ہے آپ پر کہ, کہ جب آپ وہ کام کرو گے عظیم وہی آر علی کا عظیم یعنی آپ پر بہت بڑی شرمندگی ہوگی کہ جب آپ خود وہ کام کرو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محل استشاعت کیا ہے اس میں کون سا ہے واؤ صرف کون سا ہے کہ واؤ صرف کون سا ہوتا ہے کہ ماتوف علیہ پر جو چیز داخل ہو تو وہ اس کے مدخول پر داخل نہ ہو یعنی جو چیز ماتوف علیہ پر داخل ہے تو وہ ماتوف پر نہ ہو اب دیکھو لا تنہا یہ لا تو داخل ہے کس پر ماتوف الحتوال مسلح اس پر لا داخل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا تعمیر کیا تنہا یہ معتوف ہو واطفہ ہو اور یہ مسلح اس پر ہو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ لا تنہان خلق لوگوں کو تم بنانا کرو مطاعت یہ مثلہ ہو کہ تم اس کے مثل کام بھی نہ کر رہے ہو پھر تو کرنا چاہیے لوگوں کو منع جب تم خود بھی اس کام سے رکے ہوئے ہو پھر تو زبردستی لوگوں کو دوسروں کو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ کام نہ کرو پھر تو آپ کے لئے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے اب واقعہ کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے کہ جو کیا ہوتی ہے واو صرف ہو اور واو صرف کس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو چیز ماتوف پر ماتوف پر داخل ہو وہ ماتوب پر داخل نہ ہو تو یہ ہے واو صرف تو اب یہاں پر یہ شعریہ ہو سے پہلے یہ جو واؤ ہے تاطیہ سے پہلے والی جو واؤ ہے یہ واویف واو ہے یہ صرف ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ان مقدر ہوتا ہے تبھی تو کیا ہے تاطیہ ہے یعنی منصوب ہے تاطیہ ہو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اس باب کو کہتے ہیں جو چیز مادی سے پر کر داخل ہو وہ اس باب کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے جیسا کہ اس شیر میں ہے لا تنھا عن خلق وتاتئ مثلہ تم ایسا کام نہ کرو لوگوں کو ایسے کام سے منع نہ کرو تاتئ مثلہ کہ جس طرح کا کام تم خود کرتے ہو ارنا ایک عظیما اذا فعلتا کہ آپ پر بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے جب اپ وہ کام کرو گے پھر بس اس شعر میں وہ صرف کا مدخول تاتئ مثلہ ہے اس پر لا تنہا کی لا داخل شیر کے یہ ہیں کہ جس برے کام کو تو کرتا ہے اس سے دوسروں کو مت روک کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت بڑے شرم کی بات ہوگی ہم نے کہا تھا کہ ان جو مقدر ہوتا ہے وہ چھ چیزوں کے بعد ہوتا ہے تو چار چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں پانچویں نمبر پہ جو چیز ہے جو جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ ہے لام کئی اسلم اسلم تو لی جنا <الْجَنَّة> تو اس میں یہ ہوگا کہ اسلام, تو میں اسلام لایا جن <الْجَنَّة> تا کہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں ٹھیک ہے اب اس میں اور اسلام میں کیا فرق ہوگا ماں کان <الْيَعَذِبَهُم> تو وہ لام جو ہے وہ لام جہد ہے ٹھیک ہے اور یہ لام جو ہے وہ لام کئی ہے. ہے کہ یعنی کہ تا کہ کئی کا مانا تھا تا کہ میں ایسا کروں تاکہ ایسا ہو جائے اور وہ جو ہے وہ لام جہد کیا یعنی انکاری ہے کہ ماں کان نہیں اللہ تعالی کہ وہ کیا ہوں عذاب دیں ان کو لام ایکی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے کہ اسلام تم اسلام لالی ادخل الجنت ا کے میں داخل ہو جاؤں جنت میں ٹھیک اب ادخلا جو ہے یہ کیا ہے منسوب ہے کس کے بعد لا ادخلا اسلام کے بعد کیوں کہ اسلام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے ان چھ چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس کے بعد ایک اور پھڈا چھوٹا سا نمبر 6 کہ چھٹا حرف کون سا ہے کہ جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے کہتے ہیں چھٹا حرف جو ہے وہ کیا ہے فا کیا ہے فا ٹھیک ہے نا فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو مظاہرے کو یعنی مستقبل نصب دیتا ہے اب وہ فا کون سا ہے وہ کہتا ہے وہ ایسا فا ہے جو چھ چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے پہلے ایک بات کو سمجھیے ہم نے تو یہ بیان کرنا ہے کہ وہ چھ حروف کے جن کے بعد انمقدر ہوتا ہے ان میں سے پانچ تو گزر گئے اب چھٹا وہ کون سا حرف ہے کہ جس کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو کہتے ہیں فا ٹھیک فا. ہے نا فا جیسے کہ فلینہ کے ٹھیک ہے الاخری. فا لفظ فا اس کے بعد کیا ہوتا ہے انمقدر ہوتا ہے اتنی بات سمجھ میں آ یہ ہے چھٹی چیز اب کون سا فا ہے کہ جس کے بعد ان مقدر ہو تو کہتے ہیں یہ وہ والا چیزوں کے مقابلے میں کلام عرب کے اندر آیا کرتا ہے چھ چیزوں کے مقابلے میں کبھی کبھی شرط کے مقابلے میں بھی آتا ہے جزا پر فا داخل ہوتی ہے کہتے ہیں ترکیب کے اندر کہا کرتے ہیں کہ یہ فا جزائیہ ہے ٹھیک ہے نا یہ فا تراکیبیہ ہے یہ فا فلاں ہے فا و اطف فا عادف بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو ایسا فا جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ کون سا فا ہے وہ ہوتا ہے جو چھ چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کون کون سی اب یعنی کہ اب وہ چھ چیزیں شروع ہو گئی ہیں پہلے والی چھ یہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہیں کون سی والی کہ جن کے بعد ان ہوتا ہے میں سے آخری یہ ہے چھٹی یعنی جس کے بعد کیا ہوتا ہے انمقری فا ہے اب یہ کون سی فا ہے تو کہتے ہیں یہ چھ چیزوں کے مقابلے میں یہ جو جواب جو میں آتی ہے اب اس کو دیکھیں چھ چیز لام نمبر چھ فا فا کے بعد اوپر کہنا لام کئی کے بعد کیا ہوتا ہے انمقدر ہوتا ہے اے فا کے بعد کیا ہوتا ہے انمقدر ہوتا ہے کون سا فا جو چھ چیزوں کے جواب میں ہوتا ہے نمبر ایک امر کے جواب میں واقع ہوتا ہے نمبر دو نہیں واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر تین نفی کے جواب میں نمبر چار استفام کے جواب میں نمبر پانچ تمنی کے اور نمبر چھ کیا ہے عارض کے عارض اصل میں مشور میں تو کہا تھا کہ امر نہیں تو لیکن انہوں نے پہلے کتاب میرے کتاب میں پہلے جو مثال دی ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے نفی کی دی ہوئی ہے آپ لوگوں کے پاس کیا ترتیب ہے جی جو ترتیب آپ لوگوں کے مطابق پڑھا دیتا ہوں جی کوئی بولے تو سب سے پہلے کس کی مثال دی ہوئی ہے نفی کی کیا لکھا ہوا نشی نشی یہی ہے کیا ہوتا ہے استفام تم او ہو, ہو نہیں نہیں یہ تو کی... کہاں جا رہے ہو تم لوگ میں <laughs> کیا پوچھ رہا ہوں دیکھو یہ تو ہو گئی ہی نہیں پہلے میرے پاس جو ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ فا جو چھ چیزوں کے جواب میں ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے لکھا امر نہیں نفی استفام تمنی عرض ٹھیک ہے اس کے بعد تفصیل میں جب آتے ہیں تو میرے پاس نفی جب کہ ہونا کیا چاہیے تھا امر جیسے اوپر لکھا ہے کہ امر نہیں نفی استفام ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا امر آپ لوگوں کے پاس کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں سب سے پہلے کس کی مثال دی ہوئی امر ہے یہ ہوئی نا بات امر عمر ہی ہے عمر عمر, عمر، ٹھیک جی دیکھیے میری کتاب والے بےچارے جو ہیں نا یہ ایسے ہی, ہی ہیں کوئی اتنا خاص مزہ نہیں ہے ان کا دارالشات والے ہیں یہ اتنی خاص چھاپتے ہیں لیکن اتنی خاص نہیں چھاپتے دارالشات والے کتابیں ہاں یہ ہے کہ چلتی پڑی ہے ان کی کتابیں دارالشاد کراچی کی کتابیں بہت زیادہ چلتی ہیں نام ہی دارالشات ہے وہ اشاط ہوتی رہتی ہے بس لیکن بس کام کو اتنا ڈھمکا نہیں ہوتا یہ نہ ہوگئی جی کون سی ہماری کتاب خراب ہے خیر دیکھیے جی تو ان میں سے پہلی چیز کیا کہا امر کیا چیز امر زرنی فک ریما کا زرنی فک ریما کا میری زیادت کے لیے آیا کرو مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرو میں تمہارا اکرام کروں گا فکریما کامارا اکرام کروں. اب دیکھو ظرنی ذرنی تم مجھے دیکھو میرا دیدار کرو کا اب یہ فا جو ہے یہ جواب میں آیا ہے. کس کے ام... ہوا ہے؟ یہ بات اتنی ہوگی کہ فا ان چیزوں کے جواب میں تو امر کے جواب میں آیا ہوا ہے یہاں پر لیکن اکریما کا اب اکریما جو پھیلے مستقبل ہے اس کو نصب دیا ہے وہ کس نے دیا ہے کہ اس فا کے بعد ان مقدر ہوتے ہے اس ان کی وجہ سے اکریما کو نصب ملا ہے اصل وہ بتانا ہے ان ان مقدر ہوتے ہیں کون سے فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فا ان چیزوں کے جواب میں ہوتا ہے یہاں پر امر کے جواب میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا امر کے جواب میں آیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کیا ہے نصب دیا ہے زرنی کا جی مجھے دیکھو یا میرا دیدار کرو مجھ سے ملاقات کرو زرنی زیارت سے ہے ملنا ملاقات کا کہ ہم میں تمہارا اکرام کروں نمبر دو نہیں امر امر بعد بات دوسری ہے نہیں جی لاتی فین کا لاتشت مجھے گالی نہ دو نہ کہ میں تمہاری احانت کر دوں بےزتی کروں مجھے گالی نہ دینا کہ میں تمہاری بےزتی کر دوں پھر ٹھیک ہے لا تشتمنی اب یہاں پر دیکھو کہ لا تشتمنی فعین کا اب یہاں پر یہ جو فا ہے یہ کیا ہے کہ اس کے بعد کس کے جواب میں نہیں کے جواب میں لا تشتمنی مجھے گالی مت دو ٹھیک ہے نا اس کے جواب میں ہے لیکن اس کے بعد ان مقدرے اس لیے ف فعی نہ یوینا ٹھیک ہے تو نہیں گالی تو نہیں دی ہوئی ہے گالی کا لفظ ہے یہ ٹھیک ہے نا گالی نہیں ہے فعین کا کہ میں تمہاری احانت کروں گا اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں اس مثال کو تو ایک دوسری مثال ہے لا تفترو اللہ کلیبن فیوساب کہ تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو فیوسحت آزاب کہ وہ تمہیں کتاب میں مبتلا کرے لاترو آل اللہ یہ کیا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کدے بن اب یہ فا ہے جواب میں واقع ہو رہا ہے کس کے نہیں کہ لیکن اس کے بعد فیوس صحیحتا کیا ہے یعنی مزارے کیا اس کو نصب دیا ہوا ہے اب دو مثالیں آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا باقی ایسے ہی گزارتا ہوں قمر بھی ہو گیا نہیں بھی ہو گیا نفی کی مثال ماتا تینہ فتح دسنا ٹھیک ہے جی ماتا تینہ فتوحدنا کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم باتیں کریں فتحد ٹھیک ہے کہ تم ہمارے ساتھ باتیں کرے تو ہمارے پاس نہیں آ ہمارے ساتھ باتیں کرو کہتے ہیں کہ ماں تعطینات اب دیکھو یہاں پر فا جو ہے وہ کس کے جواب میں ہے ماں جو نافیہ ہے اس کے جواب میں ہے اور فتح حد فا تو جو ہے وہ کیا ہے منصوب ہے کس کی وجہ سے اس فا کی وجہ سے کہ اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اچھا نمبر چار اسفام تو آپ لوگ جانتے ہیں جس میں کیا ہو یعنی کسی چیز کے بارے میں سوال ہو پوچھا جائے استفام ٹھیک تو استفام کے جواب میں یعنی فا ہے استفام کی اے بیتو کف تو کا فور عظور کا تمہارا گھر کہاں ہے کہ میں تمہیں دیکھنے آیا کروں اے نہ کا تمہارا گھر کہاں ہے ف کا کہ میں تمہیں دیکھنے آؤں تو استفام اب دیکھو اے نہ یہ کیا ہے یعنی استفام ہے اور بیتو کا فعضو اب یہ جو فعم ہے یہ کیا ہے استفاع کے بعد واقع ہے اور اس کے بعد کیا ہے یعنی ان مقدر ہے اس لیے فعضو تو یہ کیا ہے اس کو نصب دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی خواہش کرنا کسی چیز کی تمنی اس کی مثال لئی تلی مالن فعون من کاش کے میرے پاس مال ہوتا کہ اس میں سے میں کیا کرتا خرچ کرتا لئی تلی مالن فعن فقہ ہو کاش کے میرے لیے میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس میں سے کیا کرتا خرچ کرتا اور ہاں جی. تمنی یعنی تمنی کے جتنے بھی حروف آتے ہیں ان کے جواب میں ہے اور اس کے بعد فون فکا مینو یہ نصب بھی دے رہا مستقبل کو اس کے بعد عرض جیسے کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے سامنے عارض کر رہا ہوں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پیشگی تارش کرنا ٹھیک چیز ہے کہ کے جواب میں فا اور اس فاہ کے بعد مقدر ہو یہ کسی مسافر کو کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مہمان کیوں نہیں بنتے کہ تمہیں کیا ہو بل ہی تمہیں اچھا ملے اللہ بنا تم ہمارے پاس کیوں نہیں ٹھہرتے یا ہمارے مہمان کیوں نہیں بنتے فتو سی کہ تمہیں کیا ہو خیر پہنچے بھلائی پہنچے ٹھیک جی اب خلاصہ کیا نکلا کہ چھ چیزوں کے جو کیا ہوتا ہے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ چیزیں جی کیا ہیں سب سے پہلی چیز حتا ہے نمبر دو لام جہد ہے نمبر تین ہے نمبر چار واو صرف ہے اور نمبر پانچ لام کئی ہے نمبر چھ فا ہے جس کے بعد انمقدر ہوتا ہے اور وہ کون سی فا جو چھ چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے کون کون سی چھ چیزیں امر نہیں نفی استفام تمنی آرس ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی اس کے بعد آپ آ جائیں حروف جاضمہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا جب آج کا سبق شروع کیا ہے تو حروف در فیل مزارے کے وہ حروف جو عمل کرتے ہیں فیل مظاہرے میں ان کی دو قسمیں ہیں حروف کہ جو نصب ہم پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں ان لن کئی ادھن چار تو وہ آ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی جہاں جہاں پر کیا ہوتا ہے جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو ان ہی ہوتا ہے اصل میں لیکن کس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ پھر پوری تفصیل آ اب اس کے بعد دوسرے شروع کر رہے ہیں حروف ناصبہ حروف جازمہ جو فعل مظاہرے کو یعنی فعل مستقبل کو کیا کر دیتے ہیں جزم دیتے ہیں جزم کس کو کہتے ہیں رول نمبر چھ جی حروف جازمہ کیا مطلب جی پتہ نہیں تو اچانک سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں سے لوگ بندہ یہاں پوچھتے رہے پتہ نہیں ہوتا ساکن کرنا ٹھیک ہے حروف جاضما کون کون سے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پانچ ہیں پانچ ولم ولم و لام امر ان ولم و لام امر و لائے نہیں انگا ان جب کرے گا جزم دے گا لم آ جائے گا تو تب بھی مظہرے کو جزم دے گا لم ما آ جائے گا تب بھی مظہرے کو جزم دے گا ٹھیک ہے لام امر یہ آ جائے تب بھی کیا ہوتا ہے یعنی اس کو جزم ہوتی ہے لائے نہیں یعنی یہ نہیں کا جو لا ہے یہ بھی آ جاتا ہے تب بھی کیا ہوتا ہے اس کو جزب مل جائے فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا بے دھڑک فیل یہ شعر ہے شعر کو شعر کے انداز میں پڑھنا چاہیے ان ولم امر لمبا نہیں جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا وزن شعری برابر نہیں اس لیے مزہ نہیں آیا اب ان میں سے پھر ہر ایک کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مثال ٹھیک ہے لم کی مثال لمہ کی مثال لام امر کی لامع نہیں کی کہاں پڑا نصب میں کہاں بھائی نصب کہاں میں ہم؟ نصب کہاں دیں گے وہ وہ اور چیز ہے وہ لام امر نہیں ہے وہ امر کے بعد ان مقدر ہوتا ہے یعنی وہ فا کے مقابلے میں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد فا ہو فا کے بعد ان مقدر ہو تو وہ ان ہے ٹھیک ہے وہ ان ہی نہیں ہے وہ ان ہے ان نہیں ہے ولم ولم ما امر نہیں, مثالیں دیکھئے, لم ينصر, یہ مثال ہے لم کی لی یہ امر ہے لا تنصر یہ لا نہیں ہے ان تنصر یہ کیا ہے ان ہے تو گو ان چھ کی چھے, پانچوں کی مثالیں ہوگی ایک ہی ستر کے اندر اچھا جی دیکھیے گا آگے والی بات کو ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جیسے ان ٹھیک ہے ان تجرب تجرب جملہ اول کو شرط اور جملہ دوم کو جزا کہتے ہیں اور یہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے ان ضربتا ضرب تو ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ہمیشہ سے یعنی ان شرطیہ شرط کے لیے جب آتا ہے شرطیہ اس کے لیے دو جملے ضروری ہوتے ہیں یعنی ان اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا مطلب داخل ہونے کی سمجھ کون سی نہیں آئی داخل ہونے کی سمجھ نہیں آئی یہ دیکھو جی دیکھو میں ایک مظاہرے کا سیکا پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تجربوں تجربوں کا مطلب ہے کہ تم مارتے ہو ٹھیک ہے تم تجربوں یا تنسر و کوئی بھی آپ پڑھ دیں ہاں بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ تنسروں پڑھتے ہیں تنسروں کا مطلب ہے کہ تم ایک مرد مدد کرتے ہو تجربوں کا مطلب ہے کہ تم ایک مارتے ہو ٹھیک ہے اب یہ ایک یعنی ایک جرنل ایک فیل ہے اس کو اگر ہم دیگر معنی میں تبدیل کریں تو کیسے کریں گے مثلاً میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم ہر نہ مارو تم ہر نہ مارو لن تجربہ تجربوں کو میں کیا کر دوں گا لن تجربہ اب حرف فن داخل کروں گا اس کو نصب بھی کر دے گا اور اس کا معنی بھی کیا کر دے گا چینج کر دے گا میں نے کیا کر دیا حرف ف لن کو داخل کیا تو اس نے کیا کر دیا اس کو منصوب بھی کر دیا اور اس کا معنی بھی کیا کر دیا چینج کر دیا کہ اس کو داخل کیا میں نے اس فعل پر حرف لن کو داخل کیا تو اس نے عمل کیا اس کو چینج کر دیا اس کی حالت کو بھی چینج کر دیا اس کے ترجمے کو بھی کیا کر دیا چینج کر دیا اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس کو تجرب ہی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو اس کی جزم بھی آ جائے اور اس طرح اس کا تو لم تجرب کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو وہ ماضی والے معنی میں لے جائے گا کہ لم تجرب نہیں مارا ایک مرد نے تو ایک مرد نے ٹھیک ماضی کے معنی معنی بھی چلا جائے جائے گا ہو گی ہوتا ہے داخل کرنے کا مطلب اب کہتے ہیں کہ ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہوں ان شرطیہ دو جملوں پر کیا ہوتا ہے داخل ہوتا ہے ان شرطیہ شرطیاں جملوں پر جب بھی یعنی دو جملے ہوں گے تب ہی کیا ہوگا ان شرطیاں داخل ہوگا کیونکہ اس میں ایک شرط ہوتی ہے اور ایک جزا ہوتی ہے شرط اور جزا مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے اگر آپ عام معاشرے کے اندر آ جائیں کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ کام کرنے کے لیے میری یہ شرط ہے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ جاؤ گے وہاں تک ٹھیک ہے تو میں تمہارا یہ کام کروں گا آ اگر... یعنی کالج تک یونیورسٹی تک مدرس سے تک جاتے ہو میں تمہارا فلاں کام کروں گا ٹھیک ہے تو گویا اب دو باتیں ظاہر یہاں پر ضروری ہیں اگر تم جاؤ گے تو یہ والا کام ہوگا ورنہ نہیں تم میرے ساتھ آج مدرسے جاؤ گے تو کل کو میں تمہارا تمہارا سبق یعنی تمہارا تمہیں میں لکھا ہوا سبق دوں گا ٹھیک اب اگر نہیں جاؤ گے تو اس کا مطلب یعنی لازمی معنیٰ یہ ہے کہ اگر نہیں جاؤ گے تو میں سبق تمہیں نہیں دوں گا لکھا ہوا تو یہ تو جب بھی ایسا کلام آتا ہے اس کے لیے دو جملوں کا ہونا ضروری ہے اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا شرط اور جزا شرط کے لیے کیا ہے جزا ضروری ہے ٹھیک ہے نا اگر اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں آج یہ نہیں ہوا تو اگلی بات اگر نہیں کہتا تو سامنے والے سارے کہیں گے تو و... کی اس نے پوری بات ہی نہیں کی ٹھیک ہے نا تو دو جملے پھر ہونا ضروری ہے کس کے لیے ان شرطیاں تو کہتے ہیں ان شرطیاں جو ہوتا ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ان میں سے ایک کو کیا کہتے ہیں شرط کہتے ہیں دوسرے کو کیا کہتے ہیں جزا یہ تو ایک بات بتا دی ہاں اور دوسری بات یہ کہ ان جو ہوتا ہے یہ اگر داخل ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ سچ سے کیا ہوتا ہے مستقبل والا ہی معنی مراد ہوتا ہے مستقبل یعنی آئندہ زمانے والا زمانہ ماضی بھی نہیں حال بھی نہیں یعنی صرف اور صرف مستقبل ہی مراد ہوتا ہے اگرچہ یہ ان ماضی پر بھی داخل ہو جائے تب بھی مستقبل والا معنی ہی مراد لیں گے آئی بات سمجھ تو کو ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جیسے ان تجرب عظرب دیکھا اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا ان تجرب عظرب اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا ایسی ویسی بات نہیں اینڈ کا جواب تم مارو گے میں بھی ماروں گا یہ شرط ہے اور کیا ہے آگے جزا ہے اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا اگر تم مدرسے جاؤ گے میرے ساتھ میں کل کو تمہیں سبق لکھ کر دوں گا جیسے میں نے جملہ اول کو شرط اور جملہ دوم کو جزا کہتے ہیں اور یہ ان یہ بات پوری ہوگی اب اس کے بعد الگ سے بات بتاتے ہیں کہ یہ ان جو ہوتا ہے مستقبل کے لیے آتا ہے یعنی مستقبل آئندہ زمانے کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے تب بھی اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے جیسے ان ضرب تھا ضرب تو ان ضرب تھا ضرب تو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو نے مارا تو میں نے مارا زمانہ ماضی میں نہیں بلکہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے اگر تو مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا دیکھو اگرچہ یہ ماضی کے سیغے ہیں ماضی کا ترجمہ نہیں کریں گے کیوں یہاں پر ان داخل ہو گئے اور اور کس کے لیے آتا ہے مستقبل کے لیے آتا ہے ان ضربتہ ضرب تو اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا جی اس کے بعد مزے کی اسی سے متعلق ایک اور یعنی کہ فائدہ بتاتے ہیں آپ کو اسی سے متعلق اگر شرط کی جزا کہانا کہ کیا ہوتے ہیں شرط کے لیے کیا ہو, یا ہو, یا نہیں ہو, یا کلمہ ہو تو پھر میں فا کا لانا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتی ہے جزا جیسے میں نے کہا نا ابھی کہ یعنی بھی کوئی کلام کرتا ہے اس کے اندر شرط رکھتا ہے تو اس کے لیے ساتھ میں دو جس میں سے ایک شرط اور ایک جزا ہو جس بات کے لیے شرط رکھیے وہ کچھ ہوگا تو صحیح نہ جزا کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے شرط اور جزا تو کہتے ہیں کہ جو کلام عرب کے اندر اگر جو جزا آئے گا جو جزائر جملہ ہوگا جو جزا بن رہا ہوگا شرط کے لیے تو اس کی ظاہر سی بات ہے کچھ تو صورتیں ہوگی وہ مختلف صورتوں میں ہوگا تو اس کے لیے چند صورتیں مستثنا ہیں کہ اگر وہ والی صورتیں آ تو اس صورت میں کیا ہوگا جزا پر فاقا لانا بھی ضروری ہے وہ کون کون جو جملہ جزائ ہے وہ کیا ہو جملہ اسمیہ ہو یعنی جملہ خبریا جملہ کیا ہو فیلیہ نہ ہو بلکہ کیا ہو, اسمیہ ہو یا اسی طرح امر کسی امر آ جائے یا اسی طرح نہیں آ جائے یا اس کے بعد کوئی دعا ذکر ہو تو پھر ان چار صورتوں میں جملہ اسمیہ ہو امر ہو نہیں ہو دعا ہو تو ان چار صورتوں میں پھر جزا کے اندر فا کا لانا ضروری ہے یعنی فا کا ہون ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں اگر جزا, یعنی شرط اور جزا دو جملے ہوں گے ان میں سے جزا اگر جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو ایسی صورت کے اندر جزا کے اندر فا کا لانا ضروری ہے مثالوں سے بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی دیکھیے گا فائدہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ یا نہیں یا دعا ہو تو فا جزا میں لانا ضروری ہے یعنی فا کا جزا کے اندر لانا ضروری ہے جیسے ان ت مکرمن انت اگر تم میرے پاس آؤ تو تمہارا اکرام کیا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو انتا اب یہ کیا ہے؟ اگر تم میرے پاس آؤ یہ شرط ہے آگے جزا ہے لیکن جزا کیا ہے جملہ اس میں انت مفت ہے مکرمن یہ خبر ہے ٹھیک ہے نا جملہ اس تو کیا کہا کہ فا اس پر داخل کرنا ضروری ہے تو اب دیکھو یہاں پر ان تین انت نہیں ہے ف انت تو فا کا لانا یہاں پر کیا ہے ضروری ہے اسی طرح دوسری مثال ان ریتا تم زید کو دیکھو تو, ہو تو اس کا کیا کرو اکرام کرو اب دیکھو یہاں پر جزاک کے اندر کیا ہے امر ہے. ہے؟, ہے لہٰذا اس پر فا کا داخل کرنا کہ تم زید کو دیکھو شرط یہ ہے کہ اگر تم زید کو دیکھو تو اکرم ہو تو اس کا اکرام کرو فا کا لینا ضروری ہے امر کے اندر نہیں ان اگر عمر آپ کے پاس ہے تو اس کی توہین نہیں کرنا اس کی احمد نہیں کرنا اس کی بےزتی نہیں کرنا یہ کیا ہے نہیں تو نہیں آ جائے جملہ دوسرا اگر جزا نہیں ہو تو بھی کیا ہے فاک لانا ضروری ہے اس لیے پھر ان اکرم تنی فج جزاک خیرا اگر تم میرے اکرام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان اکرم تنی اگر تم میرے اکرام کرو فجا اللہ خیرا اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے اچھا بدلہ دیں سمجھ آئی بات کی دیکھو یہاں پر اب یہ جملہ جزائی جملہ دعائیا ہے, یعنی دعائی ہے تو جب جملہ دعائیا آ جائے کہ کیا ہو اس پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے خیرا اگر تم میرا اکرام کرو گے تو میں اچھا دے. جی تو کیا کہا کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو چین چار باتیں کی ہیں کہ شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو ٹھیک ہے یہ چار صورتیں اگر ہو تو پھر جزا کے اندر فاقر ان اخبار اچھا اس کے بعد لاسٹ کے اندر ایک بالکل مختصر سے ایک فائدہ بتاتے ہیں کہ جب ماضی دعا کے موقع پر آئے یا اس پر حرف شرط یا اس میں موصول داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گی کیا کہا کہ ماضی کا اپنا معنی ہوتا ہے مضارے کا اپنا معنی ہوتا ہے جب مضارے کے سیرے استعمال کیا جائیں تو حال ہی استقبال براد ہوتا ہے اور اگر صرف ماضی کے سیرے ذکر کیا جائیں تو اس کے اندر ماضی ہی س... کہ جب ماضی ماضی یعنی دعا کے موقع پر آئے یا اس پر حرف شرط یا اس میں موصول داخل ہو جائے تو وہ مستقبل کے معنی میں جاتی ہے مستقبل کے معنی میں ہو جاتی ہے جیسے ابھی ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ ان ضربت ضرب تو یہ کس کی مثال حرف شرط کی مثال تھی ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہو گیا کہ ماضی ایک دم سے مستقبل کے معنی میں چلی گئی کہ اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا ٹھیک ہے تو کیا کہا کہ ماضی کے سیرا یعنی کہ جب دعا کے موقع پر آئے ٹھیک اسی طرح یا اس پر کہ حرف شرط یا اس میں مصول داخل ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے مستقبل کے معنی میں ہو جاتی ہے پہلے کی مثال کے جب شرط کے لیے اوپر گزر ماضی دعا کے موقع پر آئے فعل ماضی کسی ہے جزا ٹھیک ہے تو اب ابھی اچھا بدلہ دے یعنی اب دیا تو نہیں ہے اچھا بدلہ دے وغیرہ وغیرہ آگے بات سمجھ میں تو آج کے سبق ہم نے پڑھا ہے روف عاملہ در وہ کیا ہے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ حروف ناصبہ کون سے ہیں ان ولاً اور حروف جازمہ کون سے ہیں ان ایک جو پہلے والے وہ چار ہیں اور جو جازمہ ہیں وہ کیا ہیں پانچ ہیں باقی انہیں سے متعلقہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں ایسی کوئی خاص بات کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جی آ سب کو سبق سمجھ فائدے کا کیا مطلب ہوتا ہے فائدے کا مطلب فائدہ ہوتا ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی بعض دفعہ پر ایک عنوان ایک یعنی ایک عنوان باندھا جاتا ہے اسی کی طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی اسی عنوان سے متعلقہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن خاص ایسی بھی نہیں ہوتی کہ اسی سے متعلق ہوں کچھ تعلق ہوتا ہے ان کا تو اس باب کے ساتھ فائدے کا عنوان دے کر کیا کر دیتے ہیں اس کو ذکر کر دیتے ہیں اس لیے اب دیکھو جو چونکہ اوپر ان آیا تھا ان حروف کے اس میں سے ہے یعنی حروف اور یہ شرطی ہے شرط کے, لیے شرط کے لیے شرط کے لیے تو اس سے متعلق ذکر کر دیے ایک دو تین سارے اسی سے ہیں اللہ ہمیں کیا فائدہ عجیب جی چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ تمام اچھا میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا مجھے کچھ دنوں سے میرے سامنے بہت سلسل کے ساتھ درد ہو رہا ہے اور میں آج کیا بتاؤں کہ آج اتنا شدید تھا مغرب کے بعد کہ مجھے لگا کہ میں آج سبق نہیں پڑھا پاؤں گا ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں پڑھاتا ہوں پہلے تو وقت یہ تھا کہ میں نے کہا کہ میسج کرتا ہوں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج کلاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حمد دی اور پڑھا لیا اب بھی سر میں درد ہے اور تسلسل کے ساتھ رہ رہا ہے میں نے پڑھائی بھی اپنی کام کر دی ہے مطالعہ وغیرہ اور یعنی کہ ان چیزوں کی طرف بھی تھوڑا خیال کیا لیکن یہ ہے کہ مسلسل درد ہے وہ درد چھوڑ ضرور تو ہمیں یاد رکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں دم کروا دوں مکمل سر میں آمین نہیں یہ اتنا نیٹ تو نہیں یوز کرتے صرف یہ ہوتا ہے کہ آٹھ بجے جو ہے نا آن ہوتے ہیں کلاسوں کے لیے اور گیارہ بجے تک مسلسل کلاسیں ہی کلاسیں ہی باقی اتنا وقت ہی نہیں ملتا نیٹ کا صبح صبح نیوز پیپر پڑھ لیا تو الگ بات ہے آمین اللہ خیر کیا کہہ رہے ہیں اچھا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ صحیح صحیح صحیح صحیح سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے چلیے جی اللہ تعالی آپ تو علم و عمل جان مال اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر الدوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین ضرور دو دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ